لوقمان اس پر چاول خاموشی سے بیٹھنے چپ کر کے ٹھیک ایک منٹ ہم نہ جائیں اللہ اللہ ہاں اللہ بولو اللہ اللہ بس آپ خاموش ٹھیک ہے اب اللہ پڑھنا ہمارا سبق بابو سلم کے متعلق چل رہا تھا سلم کے متعلق آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ سلم کب تک درست نہیں ہوتا سلم کے درست ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ بتایا جائے گا دیکھیے سَلَمْ, سلم جائز نہیں ہے, نہیں ہے. سلم جائز نہیں ہے. یک یہاں تک کے قبضہ کر لے راسلم لے راسل المال کو قبضہ کر لیں دیکھیں اس میں مبی تو ہوتا ہی دین ہے مبی دین کیا ہے جو ذمے میں آ جاتا ہے ابھی حاصل نہیں ہوا ہوتا پیسے پہلے دے دیے پیسے پہلے دے دیے اور جو ہے مبی بعد میں ملے گا یعنی جو مسلم مسلم الہی ہے مسلم فی ہے وہ بعد میں ہوگا مسلم فی اور سمن پہلے دے دیا گیا تو جو مسلم فی ہے وہ تو ہو گیا دین تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی سلم اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک راس المال پر قبضہ نہ کر لیا جائے جدا ہونے سے پہلے پہلے کہتے ہیں سلم درست نہیں ہوتا حتی یک بیزہ راس المال یہاں تک کہ ہم بائے قبضہ کر لے راس المال پر قبل این یفاری قبل اس کے کہ وہ اس سے جدا ہو قبل اس کے اس سے جدا ہو دیکھیے بات یہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے یہ جو مبی ہے یہ کیا کہلائے گا دین کہلائے گا میں نے جب بائی کو پیسے دے دیئے تو یہ اب پیسے اس پہ کیا بن گئے ہیں پیسے اس کو مل گئے ہیں اور اس کے ذمے مبی کو دینا یہ دین بن گیا یعنی جو کسی دین کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کے ذمہ پر آ جاتی ہے تو ابھی پیسے میں نے اس کو دے دیے ہیں جب پیسے دے دیے تو یہ دین بن گیا اس کے زمینے. اگر مجھے وہ اگر وہ, میں اس کو پیسے بھی نہ دوں پیسے بھی نہ دوں اور ہم خالی بیک کر لیتے ہیں کہ جی میں آپ کو پیسے دے دوں گا پیسے دے رہا, آ, میں نے اتنے کی خریدی گندم مثلا دو سو روپے کی گندم خریدی ہے اور جو ہے وہ آپ نے مجھے ایک مہینے بعد جو دینی ہے گندم ایک مہینے بعد گندم دینی ہے لیکن پیسے بھی اس کو نہ دیے تو جب پیسے بھی اس کے بن گئے دین بن گے پیسے بھی دین بن گے اور مبی بھی بن گیا یہ بے دین. بے دین. دین کی بے دین کے بدلے میں اس کو کہتے ہیں بے اول کالی بل کالی بے اول کالی بل کالی بے ادین بدین بہ اول کالی بل کالی اس کی حدیث میں اجازت نہیں دی گئی کہ دونوں طرف کیا ہو سمن بھی ادھار ہو جائے دین بن جائے اور مبھی بھی دین بن جائے شریف نے اس کی اجازت نہیں دی تو یہ کہلاتی ہے بے الاکالی بل اس لیے مبی تو اس میں ہوتا ہی دین ہے تو اس میں ہوتا ہی اس لیے سمن میں کیا ضروری ہے کہ سمن کو کم از کم اس وقت ہاں ادا کر دیا جائے اگر سمن بھی ادا نہیں کریں گے تو پھر بے الاکالی بال کالی بن جائے گا تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قبضے سے لے گا سمند دے دے گا تو بس کا مطلب ایک طرف سے کیا ہوگا تو یہ سے باہر نکل جائے گا جب یہ نکل جائے گا تو گنجائش نکل آئے گی آگے جو مسئلہ بتائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ مال کے اندر قبضے سے پہلے پہلے قبضہ ابھی نہیں کیا بائے نے رسول مال کے راسل مال جو ہے تو جو مسلم اللہ ہے مسلم اللہ بائے ٹھیک ہے بائے نہ راسل مال میں کوئی تصرف کر سکتا ہے اور نہ مسلم فی میں کوئی تصرف کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہے وہ کب سے پہلے دیکھیں پہلے مسئلہ میں پڑھتا ہوں پھر اس کو ہوں ولاج و تصرف تصرف جائز نہیں ہے تصرف جائز نہیں ہے یعنی اس کو تبدیل وغیرہ نہیں کیا جا سکتا ولاسرف تصرف جائز نہیں ہے پھر راسل مال المال کے اندر راس مال جو سمن جو ملنا ہے راس المال میں تصرف جائز نہیں ہے ولا فل مسلم فی اور ولا فل مسلم فی اور نہ مسلم فی کے اندر یعنی مبی کے اندر ولا فل مسلم فی ہے قبضے قبضے سے پہلے قبضہ بھی نہیں ہوا کس نے راس مال پہ قبضہ تو کرنا ہوتا ہے بائے نے اور مسلم فی پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے مشتری نے تو بائیں کے لیے راس مال میں قبضے سے پہلے اس نے ابھی قبضہ کیا نہیں ہے اس کو پیسہ ملا نہیں ہے تو وہ پہلے اس پہ تصرف نہیں کر سکتا اور مشتری کو ابھی مبی ملا نہیں ہے جب مبی ملا نہیں ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ مسلم فی نہیں ملا تو اس پہ قبضے سے پہلے پہلے وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا آپ ذرا اس کو سمجھیے گا کہ کیا مطلب کیا ہے اس کا مطن ہوا یہ کہ پیسے طے ہوئے تھے جی دو سو روپیہ دو سو روپیہ میں دے رہا ہوں آپ کو اور آپ سے یہ میں ہزار روپیہ دے رہا ہوں ہزار روپیہ دے رہا ہوں اور ایک من گندم آپ سے میں لوں گا ایک من گندم آپ نے مجھے ایک مہینے بعد دے لی یہ بہ ہو ہوگی ہماری ہزار روپیہ میں نے اس کو یہ مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کہا ہزار روپے کے بدلے میں ایک من گندم میں نے آپ سے خریدی بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچ دی سلم اور خصوصیات جو سلم کی شرائط تھی وہ ساری طے ہو گئی ساری طے ہو چکی تھی شرائط سلم کے لیکن ذکر ہیں ابھی میں نے اس کو پیسے دیے نہیں تھے اس نے پیسے وصول نہیں کیے وہ کہتا یہ ہے کہ ایسا کرے کہ آپ مجھے جو پیسے دینے نا ہزار روپے ہزار روپے پیسے دینے کی بجائے مجھے ہزار روپے کا کپڑا دے دیں میں آپ سے ہزار روپے کا کپڑا لوں گا پیسے میں نے نہیں لینے میں نے آپ سے ہزار روپے کا کپڑا لینا ہے یہ تصرف قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ہم تصرف کر رہے ہیں نا تو یہ کیا ہوگا گویا ایک نئی بہ ہے یہ وہ پہلی والی بہ تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا کہ اگر ہم اس چیز کو وہ کر لیتے ہیں تو پہلی بہ کو معاملہ ختم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کپڑا وہ کر لیں تو کہتے ہیں کہ تصرف کرنا جائز نہیں ہے اس سے پہلے پہلے قبضے سے پہلے پہلے کیونکہ ایک طرف سے قبضہ پایا جانا کیا تھا ہم نے کہا تھا ضروری ہے ایک طرف سے قبضہ پایا جانا ضروری ہے جب قبضہ ہو جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ جی یہ بے ہو گئی بے ہو گئی ہے بہ سلم ہو گئی ہے ابھی قبضہ آیا ہی نہیں ہے ابھی بہ سلم مکمل ہی نہیں ہوئی ہے جب بیسلا مکمل ہی نہیں ہوئی تو اس سمن کے اندر وہ اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا یہ تو تھا راس مال کے اندر مسلم پی کے اندر کیا میں نے بات کی تھی کہ جی ہزار روپے کا میں نے آپ سے گندم خریدی گندم خریدی اور جی آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے میں نے بیچ دی ابھی مجھے ملی نہیں ہے مہینہ گزرا نہیں ہے میں نے کہا کیا کہ میں نے کہا میں گندم نہیں لے رہا آپ سے میں اس کے بدلے آ چاول لوں گا ہزار روپے یہ جائز نہیں ہے یہ بھی جب تک وہ قبضہ نہیں آئے گا تب تک سلم مکمل نہیں ہو رہی مبی پر قبضہ نہیں آئے گا تو سلم مکمل نہیں ہو رہی ہے ہماری سلم کا معاہدہ ہو چکا ہے میں یک طرفہ طور پہ یہ کام نہیں کر سکتا یہ یک طرفہ طور پہ ہے اگر دونوں راضی ہیں پھر تو نہیں ایک قسم کی ہو جائے گی پہلی بہ کو ختم کر کے نہیں وہ بہ ہو جائے گی آگے آ گیا کہ سلم کون کون سی اس میں جائز ہوتی ہے اور کہاں پر جائز نہیں ہوتی ہے تو ہم نے بات کی تھی شرکت کے اندر شرکت والا یوز شرکت ہو مسئلہ بتا دیں ہاں چینج کرنا تصرف کا مطلب کیا ہے اس میں چینجز لانا اس کے یہ جو ہے یہ جو وہ نہیں ہے ایسے ہی اس کو بیچنا بھی ہوگا اس کو آگے بیچنے کے حوالے سے تو قبضہ نہیں آتا رسول مال کو خرچ کیسے کر سکتا ہے راسل مال تو اس کو ملا ہی نہیں ہے راسل مال تو ابھی اس کو ملا ہی نہیں ہے تو وہ خرچ کیسے کر سکتا ہے بائے جو ہے اور بائیں قبضہ کرنا ہے اور سمن جو ہوتا ہے نا اگر سمن دیا جا رہا ہے تو سمن تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اگر وہ کہتے ان پیسوں کے بدلے میں تب بھی وہ وہ نہیں ہوگا پر یہ نہیں ہوگا کوئی بھی پیسے دے دیں آپ اس کو بلا یوز شرکت شرکت جائز نہیں ہے غلط تو اور نہ ہی تولیہ جائز ہے ٹھیک ہے غلط تو پڑا تھا نہ تولیا نہیں پڑا تھا شرکت تو پھر مسلم فی ہے قبل شرکت اور تولیہ مسلم فی میں جائز نہیں ہے قبل قبضے سے پہلے اب سمجھے ذرا مسلم فی کیا ہے مبی ہے مسلم فی ہے میں <متحد> نے کیا سو روپے آپ کو دی ہزار روپے دیا آپ کو ہزار روپے کی گندوں میں نے آپ سے خرید لی سلم کر کے شرائط پوری لحاظ رکھا گیا اور میں نے کہا جی کہ ہزار روپے آپ نے مجھے دے نہیں ہے ایک مہینے بعد آپ نے مجھے دینی ہے گندم اب ہوا یہ کہ آپ کے پاس ایک اور بندہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ نے جو ہزار روپے کی گندم ایک من گندم دینی ہے نا ایک من گندم دینی ہے اور آپ نے ہزار روپے لیا ہوا ہے ایسا کرے کہ آدھے من گندم میں دے دوں گا آدھا من گندم آپ دے دیں لیکن پانچ سو روپے جو ہزار روپے آپ نے لیا اس میں سے پانچ سو مجھے دے دیں تو ہم دونوں مبی میں شرکت کر لیتے ہیں جو مشتری ہے وہ تو ایک ہی ہے میں ہوں لیکن آپ آپس میں دو بندے مل کے شرکت کر لیتے ہیں مبی کے اندر تو کہتے ہیں ولا شرکت شرکت جائز نہیں ہے بھائی معاہدہ ایک ہو چکا ہے ایک بندے کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا ہے اور بات ختم ہو چکی ہے اسی کے ساتھ وہ ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا تو یہ بھی جائز ولیہ تو پھر مسلم کی اور تولیہ بھی جائز نہیں ہے مسلم فی کے اندر قبل قبض قبضے سے پہلے قبضے سے پہلے ٹھیک ہے مثلاً کیا کرتا ہے ایک آدمی میں نے آپ سے کیا میں نے آپ کو ہزار روپیہ دیا تھا میں نے آپ کو ہزار روپیہ دیا اور میں نے کہا کہ جی ایک من گندم جو مجھے ملنی ہے ایک مہینے بعد اب میں کیا کرتا ہوں میں, کسی میں کہتا ہوں مشتری جو ہے کسی اور کو کہتا ہے بھائی ایسا کرو ہزار روپے, ہزار روپے کی گندم مجھے ملنی ہے ایک من ایک من تو وہ جو گندم مجھے مل رہی ہے نا ایک من ایک مہینے بعد وہ کیا کرتا ہوں میں آپ کو ہزار روپے میں آپ کو بیچ دیتا ہوں آگے تو آپ ایسا کرو کہ جی مجھ سے برابر شرابر کر لو مجھے بھی ہزار روپے کے اندر ہی ملنی تھی گندم تو تم ایسا کرو کہ آپ مجھے ہزار روپیہ مجھے دے دو اور گندم آپ لے لینا اسے تو قبضہ میں نے ابھی نہیں کیا تو یہ جائز نہیں ہے سمجھ گئے شرکت, شرکت جائز نہیں ہے تو نہ مسلم فی مسلم فی کے اندر قبل کب قبض ہی قبضے سے پہلے ٹھیک ہے نا دوبارہ سمجھیے دیکھیں ایک طرف ہے کہ میں نے جب آپ کو ہزار روپیہ دے دیا ہزار روپیہ میں نے آپ کو دے دیا تو کیا ہوا آپ اس کے ہزار روپئے کے مالک بن چکے آپ کے جمے کیا چیز آ چکی ہے کہ آپ نے مجھے وہ ہزار روپے کی ایک من گندم دینی ہے ایک مہینے بعد اب میں مالک کب بنوں گا ایک مہینے بعد جب آپ مجھے گندم دیں گے تب میں کیا ہوگا میرے پاس میرے قبضے میں آ جائے گی گندم لیکن ابھی میرے قبضے میں آئی نہیں ہے جب ایک مہینے بعد میرے قبضے میں آ جائے گی تو میں وہ جو گندوں کا مالک بنوں گا میں بیچ سکتا ہوں نا میں آگے بیچ سکتا ہوں لیکن میرے قبضے میں آ چکی ہو میں آگے کسی اور بندے کو کہتا ہوں کہ جی یہ میرے پاس ایک من گندم ہے میری قیمت خرید اس کی ہزار روپے پہ ہی ہے تو میں آپ کو ہزار روپے میں بیچتا ہوں ٹھیک ہے یہ کرنا جائز ہے نا یہ تو جائز ہے کہ جی مجھے ہزار روپے میں پڑی ہے میں آپ کو ہزار ہی کے اندر بیچتا ہوں لیکن شرط کیا ہے کہ میرے قبضے میں آ چکی ہو ابھی تو مجھے ایک مہینے بعد ملنی ہے ایک مہینے بعد وہ گندم ملنی ہے میں ابھی سے کسی کو کہتا ہوں کہ جی مجھے ہزار روپے کی گندم ملنی ہے تو میں اس کا مالک ہو چکا ہوں وہ میں نے آپ کو ہزار روپے میں بیچ دی بالکل برابر سرابر کوئی آپ سے نفع نہیں لے رہا میں قبضہ بھی میں نے کیا نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ قبضہ نہیں ہو جائے گا تب تک کہ اس چیز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے کیا, کیا کپڑے کے اندر سلم جائز ہے یا ناجائز ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا سلم کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس تمام اس کی جنس معلوم ہو نو معلوم ہو صفت معلوم ہو قدر معلوم ہو اجل معلوم ہو, عجل معلوم ہو مال کی مقدار معلوم ہو یہ بھی پتا کہ کس جگہ پہ یہ فرد کی جائے گا تو کیا کپڑے کے اندر سلم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اب یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مثلاً میں آپ کو پیسے دے دوں اور میں کہوں جی میں نے آپ سے ایک تھان فلاں کپڑے کا لینے ہے تو اس کے متعلق بتائی جا رہی ہے کہ جی وہ سلم ہوں سلم جائز ہے کس سیاح کپڑوں میں سلم جائز ہے کپڑوں میں ر جائز ہوگی کپڑوں میں ازا سما تو جب کیا کرے اس کی لمبائی بتا دے اس کی چوڑائی بتا دے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں ایک ہزار روپیہ اتنے کپڑا لمبا ہونا چاہیے اتنا چوڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور اتنا موٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا وریک کا وریک کا کہ وہ اتنا چوڑا بھی ہونا چاہیے موٹا ہونا چاہیے اتنا لمبا اتنا چوڑا اتنا موٹا کپڑا ہوگا تو کہتے ہیں کہ یہ سلم کرنا کیا ہوگا جائز ہوگا سلم کپڑوں میں بھی جائز ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں لون کا کپڑا چاہیے لون کا کپڑا ہونا چاہیے ایسے ایسے وہ ہونا چاہیے اتنے گز ہو اتنا چوڑا ہو یہ صورت حال پوری بتا دی جائے اگر صرف اگر جھگڑا نہیں آ رہا تو سلم کیا ہو جائے گی اس میں جائز ہو جائے گی اور اگر کپڑا بیچ بیچ یعنی تول کے بکتا ہو کپڑا باس کپڑے تول کے بھی بکتے ہیں نا آج کل بھی ہوتا ہے تول کے حساب سے تو اس کا وہ بھی بتا دیا جائے اس کا وزن بھی بتا دیا جائے اس کا وزن بھی بتا دیا جائے کن کن میں بے, بے جائز نہیں ہے تو یہ جو جواہرات جو ہوتے ہیں جواہرات قیمتی قیمتی پتھر ان کے اندر سلم جائز نہیں ہوتا کیوں یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کوئی ایک ہیرا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ایک لاکھ کا ایک ہیرا ہے جو ہے ایک کروڑ کا کوئی دو کروڑ کا ہے تو وہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے تو جب ڈفرنس بہت زیادہ ہو جائے گا تو اب اس میں جھگڑے کا خطرہ ہے مبھی تو ابھی مل رہا نہیں ہے ایک مہینے بعد ملنا ہے تو اس وجہ سے جب مبھی ایک مہینے بعد ملنا ہے تو جھگڑے کا خطرہ اس سے جائز نہیں ہوگا کہتے ہیں وجوسلم سلم جائز نہیں ہے جواہری جواہرات کے اندر ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے اس لیے کہ جواہرات ہوتے ہیں ان میں اب بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے ولا فل خراج ولا فل خراجے اور ایسے ہی موتیوں کے اندر موتیوں کے اندر بھی کیا نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگی سلم جائز نہیں ہوگی ولا باسا بس سلم فی البن فل لبین ول ٹھیک ہوتا ہے لبن لبن کیا ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے اور یہ جو لبین ہوتی ہے میں لبن یہ کیا ہے یہ کہ آجور کیا ہوتی ہے آجور ہوتی ہے پکی ایند وہ ہوتی ہے پکی اینٹ کو کہا جاتا ہے تو دیکھیے ولاباس اب سلم سلم یعنی سلم میں کوئی حرج نہیں ہے سلم میں کوئی حرج نہیں ہے پھر لبی نے کس کے اندر کچی اینٹ میں واجرے اور پکی اینٹ کے اندر کچی اینٹ کی آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کہتے میں خریدنا چاہتا ہوں آپ سے پکی اینٹ خریدنا چاہتا ہوں اور ہوتا ہی عمومی طور پہ جی وہ دے دیتے بھٹے والے کو پیسے دے دیے اور کا ایک مہینے بعد ہمیں اتنی اینٹ چاہیے لیکن کیاائ کیا کیا سم مل بنن سم مل بنن معلومن جب اس کا سانچا بتا دے گا سانچا کتنا ہونا چاہیے سانچا کس قسم کا ہوگا ابھی اتنی اینٹ چوڑی ہوگی اتنی لمبی ہوگی ہوگی کیسے تو سانچا بتا دے کہ ایسی مجھے اینٹ چاہیے کچی اینٹ چاہیے پکی اینٹ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تو وہ تھا کہ جی سانچا بتا دے گا تو تب یہ جائز ہو جائے گا اب ایک جنرل ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں کہ فلام جائز فلام جائز نہیں فلام سلام جائز فلام جائز, جائز نہیں ایک جنرل پرنسپل بتائیے کہ جنرل پرنسپل کیا ہے اس کا ایک کرائیٹیریا بتا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہر وہ چیز جس کی, جس کی صفت کو بتانا ممکن ہو اور مقدار بتائی جا سکتی ہو وہ اس میں سلم جائز ہوگی یہ ساری چیزیں دیکھنے پیچھے تاکہ جھگڑا اگر نہیں آ رہا اس کے اندر جھگڑا نہیں آ رہا صفت معلوم یہ یہ چیزیں ہوں ایسی ایسی ہو تو وہ جائز ہوگی اور اگر جہاں پہ بتانا معلوم نہ بتایا نہ جا سکتا ہو تو وہاں پر سلم جائز نہیں ہوگی دیکھنے وہ ما ام کنا کلا امکنا ہر وہ چیز کے ممکن ہو ہر وہ چیز کے ممکن ہو ضب تو صفتی ہی کی اس کی اس کی, صفت کا اس کی صفت کا بتانا ممکن ہو کلما ام کنا ضبط صفتی ہی ہر وہ چیز کے جس کی صفت کا بتانا ممکن ہو و مار فت مقدار ہی اور اس کی مقدار خان کا خان کو پہچاننا ممکن ہو جاز سلم ہے تو سلم اس میں جائز ہوگی ما ہی اور وہ مالا یمکن و ضبط و صفتی اور مالا اور وہ چیزیں لا یمکن ہو ضبط و صفتی جس کی صفت کو بتانا ممکن نہ ہو وہ معتو مقدار ہی اور مقدار کے پہچاننا بھی ممکن نہ ہو لاجوز سلم ہے تو یہ کیا ہوگا اس میں سلم جائز نہیں ہوگی کیوں اس میں جھگڑا آئے گا ٹھیک ہے اس لیے جانوروں میں سلم کرنا کیا ہوگا جائز نہیں ہوگا جانوروں میں کیا ہوگا سلم جائز نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جانور کے اندر تفاوت بہت زیادہ ہے اس لیے پیچھے بات کی تھی موتی کے اندر موتی ہیرا آپ بتا سکتے ہیں جی ہیرا اتنا موٹا ہو ایسا ہو ایسا ہو. لیکن بھائی ہیرے کہ خالی صرف یہ موٹا ہونا یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی ہیں کوئی ہیرا ہوتا اس کی فنیشنگ بہت کمال کی ہوتی ہے وہ بہت مہنگا ہوگا ایک ہیرا ہوگا اس کی فنیشنگ اچھی نہیں ہے یہ آپ نہیں بتا سکتے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے اس کی آپ پہچان نہیں کر سکتے ہیرا کیسا ہوگا کیسا وہ ہونا چاہیے تو وہاں پہ جھگڑا پیدا ہوگا میں نے ایک کروڑ روپیہ دیا آپ کو اور میں نے کہا کہ مجھے ایسی چیز چاہیے آپ کہتے ہیں آپ نے سلم کر لی میرے ساتھ ٹھیک ہے ہو گیا جب آپ مجھے دکھائیں گے تو میں دیکھوں گا میں کہوں گا جی یہ ہیرہ تو چالیس لاکھ سے اوپر کا نہیں ہے تو اس میں نظا پیدا ہوگا جھگڑا پیدا ہوگا تو ایسی چیزیں جن کے اندر ان کی معرفت ہو سکتی ہو اس کی صفت بتائی جا سکتی ہو ٹھیک ہے صفت کا ممکن ہو بتانا اور اس کی مقدار کی پہچان ہو سکتی ہو تو وہ جو ہے یہ تو سلم جائز ہوگی اور جس میں نہیں ہوگی ہوگی بات اب آگے کچھ تھوڑی سی بات یہ تھوڑی سی بات سلم سے ہٹ کے ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ سلم سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے یہ جنرل کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے وہ دیکھیں کہتے ہیں کتے کی بہ جو ہے وہ جائز ہے کتے کی بیہ کرنا جائز ہے یہ سلم کی بات نہیں ہو رہی ہے کتا جو ہے یہ عام بے کے متعلق بتایا جا رہا ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے تو کتے کی بے کرنا جائز ہے ایسے ہی جو چیتا بہ رہا ہے رہا ہے اس کی بے کرنا کیا ہے جائز ہے چیتے کی بے کرنا جائز ہے اور ایسے ہی کسی درندے کی بے کرنا وہ بھی جائز ہے کسی درندے کی وہ کتے کی بہ جائز ہے اور फाह, ایسے ہی چیتا جو تیندوا اس کو کہتے تیندوا جو ہوتا ہے یہ جائز اس کی بے بھی جائز ہے وس سے اور ایسے ہی کسی چیر پھاڑ کرنے والے جانور کی درندے کی بے کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے کتا حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے کھیتی کے لیے رکھنا جائز ہے تو جب اس کو ایک کوئی جائز مقصد موجود ہے تو اس کی بے کرنا بھی جائز ہوگی ایسے ہی چیتے کے ذریعے سے بھی کچھ نہ کچھ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اس طرح جو ہے درندے کے ذریعے سے بھی لیکن ولانزیر شراب اور خنزیر کی بے کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے حرام ہے ان دونوں کی بے کرنا جائز نہیں ہے یہ بات ختم ہوگی گئی اگلا مسئلہ یہ سارے اب سمن کے تا... سلم کے مسئلے نہیں ہے یہ عام ایک اس کو کتاب الحضر و اباحا کہتے ہیں کتاب الحضر و الباح عمومی طور پہ ٹھیک یا اس کو اس میں سے کتاب الحضر والا یعنی یہ انوان کے طور پہ ذکر کیے جاتے ہیں عام فکر کی کتابوں کے اندر تو یہ ادھر کے مسائل اٹھا کے انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیے ریشم کی جو کیڑا ہے ریشم کا کیڑے کی بہ جائز ہے یا ناجائز ہے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا ریشم بناتا ہے جو تو خالی ریشم کے کی کیڑے کی بہ کی جا رہی ہو تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ولا یا جائز نہیں ہے بے او بے او دو ریشم کے کیڑے کی بے کرنا جائز نہیں ہے اللہ یق مگر یہ کے ساتھ ریشم بھی اس نے تھوڑا بہت ریشم بھی بنا لیا ہو خالی ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا خالی ریشم کا کیڑا خالی ریشم کے کیڑے کی بے کرنا جائز نہیں ہے ہاں اس نے اگر ریشم بنانا شروع کر دیا ہے اور ریشم کیا ہوتا ہے ایک قسم کا اس کا <coughs> <coughs> وہ ہوتا ہے نا اس کے اندر سے نکالتا یا اپنے اندر سے نکالتا ہے ریشم کو اور وہ بناتا جاتا ہے تو اگر تو ریشم بن چکا ہے تھوڑا بہت تو تب تو جائز ہے ورنہ خالی کی، کیڑے کی بے کرنا جائز نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے ریشم کے کیڑے کی, کی بے کرنا بھی جائز ہے یاد رکھ لیجئے گا ریشم کے کیڑے کی بہ کرنا اس میں اختلاف ہے اختلاف ہے تو ریشم کے کیڑے کی بہ بھی کی جا سکتی ہے تو اب آ جی ولن ولن چاہیے ولاد القز ولن نحل ولن ایسے شہد کی مکھھی کی بہ کرنا بھی جائز نہیں ہے شہد کی مکھھی کی بہ جائز کرنا بھی جائز نہیں ہے رات ہے اللہ مال کن رات ہے مگر یہ کہ چھتے کے ساتھ ہو چھتے کی اگر چھتے کے اندر شہد کی مکھیاں ہیں تو پورے چھتے کو بیچتا ہے تو یہ جائز ہے شہد کی مکھیوں کی بہ بھی ہو جائے گی لیکن اگر خالی شہد کی مکھیوں کی بہ کرے گا تو وہ جائز نہیں ہوگی یہ بھی مسئلہ ایسے نہیں ہے بہ کرنا جائز ہے خلاف ہے دیکھیے جی آگے جو این چیزیں میرا کچھ نہ کچھ کو آ جاتی ہیں تو کوارا وارا کیا ہوتا ہے چھتا ہوتا ہے چھتا اس کو کارا پڑھنا بھی جائز ہے کیوارا پڑھنا بھی جائز ہے کبوارہ پڑنا بھی جائز ہے ٹھیک یہ بھی جائز ہے کاراتن یہ پڑنا بھی جائز ہے اور کبواراتن پڑھنا بھی جائز ہے تو कुवा, یہ اس کی جمع آئے گی جمع سالے میں تو یہ کیا جائے گا کوات إلا مال راہ تھے یا کبا راہ تھی یہ بھی پڑھنا بھی جائز ہے تو مکھی کی, کی بحث جائز نہیں ہے مگر یہ کہ کے, کے ساتھ ہو یہ بات بھی ختم ہوگی مسئلہ آ کے یہ بتایا جائے گا کہ جو ضمی لوگ ہوتے ہیں ضمی جن کا ہم نے ذمہ لیا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ جو اسلامی سلطنت کے اندر جو کافر رہ رہے ہوتے اسلامی سلطنت کے اندر جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں اہل الما اہل الما ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چھوٹا موٹا ٹیکس دیتے رہو ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ کو کوئی ٹنگ نہیں کرے گا آپ اپنے طور پہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو آپ اپنی عبادت کرتے رہو جن کو کہتے ہیں اہل الما جن کا ذمہ لیا وہ مسلمانوں نے جن کی حفاظت کا تو اگر کوئی ضمنی جا کے کوئی چیز خریدتا ہے کسی سے تو وہ کیا مسئلہ ہوگا پھر کیا بے بے ہو جائے گی بہ نہیں ہوگی یہ کیا صورتحال ہوگی مسلمانوں کی تو ہم مسلمانوں کے حوالے سے پڑھ لیے کہ جی بے کیسے ہوتی ہے کیا صورتحال ہے ذمہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں وہ آہل ذمت آہل ذمہ جو ہے فل، فل فلبیات فلبیات کے اندر کے اندر اہل ذمہ کل مسلمین مسلمانوں کی طرح ہی ہیں جیسے اگر کہتا ہے جی میں نے بیچا کسی عیسائی سے آپ وہ کرتے ہیں خریدتے ہیں جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو بیچ دی آپ نے کہا میں نے خرید لی بس بہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آہن ذمہ اچھا کسی عیسائی سے کیا آپ بے سلم کر سکتے ہیں ہاں جی کر سکتے ہیں تو جو کافر ہیں وہ بیوات کے اندر ایسے ہی ایسے کہ مسلمانوں کی طرح اللہ فل خمر والیر خاص خمر اور خنزیر میں خاص طور پہ مسئلہ تبدیل ہو جائے گا عیسائی عیسائی آپس میں اگر ہم بیچتے ہیں ہم کس کو شراب کو تو ان کی یہ بے کرنا کیا ہوگا درست ہوگا ٹھیک ہے نا ان کی آپس میں یہ بے کرنا درست ہوگا بھئی شراب ان کے نزدیک مال ہے لیکن مسلمان کے حق میں مال نہیں مسلمان کے بارے میں کہا جائے گا کہ مسلمان سراب نہیں خرید سکتا نہ بیچ سکتا ہے لیکن عیسائی اگر آپس میں وہ کرتے ہیں تو وہ جائز ہوگا اس میں اور خنزیر کے متعلق بھی ایسا ہی کہ خنزیر کا معاملہ ان کے نزدیک اور ہوگا ہمارے نزدیک اور ہوگا کیوں؟ فَإِنَّا اب مسئلہ دلیل بتا رہے ہیں فَإِنَّا أَكْدَهُمْ فَإِنَّا أَكْدَهُمْ عَلَى ال کہ ان کا عق کرنا شراب کے اوپر کا عق دل مسلم الیر وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مسلمان شیرے کی بیک کر رہا ہو جوس کی بہ اصیر سرکے کی بیک کر رہا ہو اس کی بے کر رہا تو مسلمان جیسے جوس کی بہ کر کرتا ہے ایسے اگر وہ شراب ان کے نزدیک ایسے جیسے مسلمانوں کے ہاں جوس ہے مسلمان اگر انگور کا جوس بیچتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے خریدتا ہے جائز ہے تو وہ ان کے آپس میں اس طرح معاملہ ان کے شراب کے اوپر بھی جائز ہے وہ اک دا فائن فائن اک دا پیچھے اور ان کا عقت کرنا اللزیر پر اک کرنا کا شاط تو جیسے کہ مسلمان, مسلمان جو ہے بکری کی بہ کرتا ہے مسلمان جو بکری کی بہ کرتا ہے تو وہ ان کے نزدیک ایسے ہی خنجیر کی بے کرنا بھی ایسا ہی ہے ہو جائے گی بات یہ آپس میں بے کر سکتے ہیں مسلمانوں کو شراب نہیں بیچ سکتے خنجیر نہیں بیچ سکتے کیونکہ مسلمان کی آنکھ میں تو نہیں ہے نا وہ یہ آپس کی ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپس میں کیا کیا کر سکتے جو باقی جائز چیزیں وہ تو مسلمانوں کو بھی بیچ سکتے ہیں ہاں اسلامی حکومت کے مسئلے کے حساب سے یہ اب ایک اور سچویشن بن جاتی ہے جیسے کہ پاکستان کے اندر بھی ان کو پرمٹ دیا تھا شراب کے حوالے سے عیسائیوں کو لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہے نا وہ خریدتے بیچتے رہتے ہیں اگر حکومت دیکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو حکومت پابندی لگا سکتی ہے حکومت پابندی لگا سکتی ہے جی مسلمانوں کے نقصان بن رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں کہہ دیں جی آپ کو جو دیا گیا ہے جیسے پاکستان میں یہی ہوتا ہے پرمنٹ ہوتا ہے عیسائیوں کے پاس باہر سے امپورٹ کرنے کا اور اس طریقے سے سارا وہ کرنے کا لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں مسلمان خرید رہے ہیں ان سے जितनी शराब आ रही है ये कैसे आ रही है पाकिस्तान के अंदर ये भी परमिट परमिट मिलता है इनको तो ये हो गया जी अब इनशाला फिर मंडे को हम बाबू सर्फ पढ़ेंगे मंडे को तो इनशाला خوش کریں گے سبق ہو جائے ہمارا کیونکہ میرا کل سفر ہے اسلام آباد کا دو دن کی وہاں پہ ٹریننگ دینی ہے میں نے حلال کے اوپر تو وہ اب منڈے ٹیوزڈے کو میں اسلام آباد میں ہی ہوں گا تو دیکھتے انشاء اللہ سبق تو ان خوش کریں گے کہ ہوئے السلام علیکم my thing.